بس اللہ صحم الحمد الرح اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سعین البادشہ شکر صحیح البادشہ باقی تمام سامعین برادن خارہ صاحب شاپ سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک اور اوراد حمشہ کا درخت نمبر انتالیس ہے اور آج جو ہے دعائیں عید غذیر ہاں جی عید غدیر کے دن جو اللہ ولی پڑھنے کے بعد تو آت سے پہلے مختصر دعا پڑی جاتی ہے وہ دعا جو ہے حاضر اس کی مختصر تجمہ وزی والوں کو پہنچا رہا ہوں اور بہت ہی جامع خصرہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہاں جی اس دن جو ہم آتے ہیں تو دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ محمد علی توفیق رفیقن و المستقیم طریقنا و الى علام و تب علین کا انتو إِنَّتَ الرحیم برحمت گا یا الرحم یہ دعا ہے ہاں جی اس کا مقصد توریحق جو ہے اس میں سب سے پہلے یہ دعا کریں رہے ہیں اللہ عل توفیق رف کرم اللّہ اللّہ اے, اللہ، اے پاک ایک پروردگارہ اللّہ علی توحی ایج ال توفیقر ایج قرار دینے کے معنی میں ہاں جی ایچال اے اللہ مقرر کر دے قرار دے بنا دے بنانے کے معنی میں آتا ہے ایچال یہاں پر ہاں بنانا مقرر کرنے کے معنی میں تو اے اللہ قرار دے ہاں جی اور بنا دے کیا چیز توحفی توفیق توحفی کو ہاں جی توحفی کی یعنی کامیابی کامرانی یہاں پر اس معنی میں آتا ہے ہاں جی چونکہ وہ توحفیق کے جو ہے کسی بھی نئے کام کیے کرنے کے کی اللہ کی طرف سے بندے کو توفیق دی جاتی ہے تو اصل توفیق کے لوگی معنی کامیابی اچھا مصالحت مطابقت اے ماں نے کیا ہے تو یہاں کامیابی کے معنی زیادہ مناسب لگتا ہے تو دعا کرتے ہیں اے اللہ الحمد علیہ توحفی کا رفیع کرنا اے اللہ کامیابی کو میرا رفیع کے نساتھی دوست ہمسفر سفر ہمیشہ ہاں ہم جی ہمیشہ سارے ہیں ہمیشہ جو ہے ہم پیشہ ان تمام معنی میں آتا ہے اللہ اس کی جمع آ, رفاق اور رفقا آیا ہے تو اللہ حمد علی توحفیقہ رفیق انہیں کا معنی کیا بنے گا اے اللہ توفیق یعنی کامیابی کو کامرانی کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا دے جی, کامیابی اور کامرانی کو ہماری زندگی کا صوفی ساتھی بنا دے یعنی ہمیں ہمیشہ ہر میدان میں کامیابی کو ساتھی بنا اور ہر میدان میں کامیابی عطا فرما توحی کو ہمارا ساتھی بنا یعنی ہر ہر میں کامیاب جس کام میں بھی ہم ہاتھ ڈالیں ہاں جس نیک کام میں ہم ہاتھ ڈالیں جس اچھے کام کو بھی ہم شروع کریں ہیں آ تو ان سب میں ہمیں کامیابی عطا فرما اور کامیابی کو ہمارے ساتھی بنا دے رفیع یعنی ساتھی جو کہ بات ہے اللہ تعالیٰ جب تک جو ہے کامیابی کامرانی کو اپنے لطف و گرم سے اپنے فضل سے اپنے عنایت سے ہمارے ساتھی نہیں بنائیں گے ہمارے ہر کام جو ہے بے نتیجہ ہو سکتا ہے ہاں جی انجام کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ آپ کا ساتھ نہ دے جب تک اللہ کامیابی کامرانی کو ہاں جی آپ کی ساتھی نہ بنا دے تو آپ کی کوئی محنت جو ہے رائے گاہج جا سکتی ہے این ٹیم پر جو ہے کرتے کرتے آخر میں بگار پیدا ہو جاتا ہے بے نتیجہ ہو جا سکتا ہے ضائع ہو سکتا ہے لہذا اللہ تبار تعالیٰ کی طرف سے اس کی جی اس کے طرف سے جو ہے کامیابی کامرانی کو ہماری زندگی کا ساتھی بنانا یہ ہماری دعا کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ جب تک اللہ کامیابی کامرانی کو ہمارے ساتھی نہ بنا دے اور کامیابی کامرانی کو ہماری زندگی کا ساتھی بنانے میں اللہ کا لطف و کرم ہمارے شامل حال نہ ہو اس کی رحمتیں ہمارے شامل نہ ہو نہ ہو اس کی عنایتیں ہمارے شامل حال نہ, نہ ہو بندہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا کسی بھی میدان میں خواہ دنیاوی خواہ اور لہذا دعا کرتے ہیں اے اللہ کامیابی اور کامرانی کو ہمارا ساتھی بنا دے زندگی کا پھر دوسری دعا فرماتے ہیں ہی سراۃ المستقیم طوری کریں دوسری دعا سراعت جو ہے راستے کے معنی میں ہاں مستقیم مستحیم سیدھا طوری بھی جو ہے راستہ ہی کے معنی میں ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ سراۃ مستقیم کو ہمارا راستہ کرا دے یعنی جب بھی ہم جو ہم جو بھی نیک اعمال انجام دے دیں گے یقینی بات ہے سراط المستقیم یعنی وہ راستہ وہ اعمال وہ عقائد وہ کردار وہ رفتار وہ گفتار وہ اخلاق ہاں جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو ہاں تو وہ سیدھا راستہ ہے ہر چیز میں اعتدال سیدھا راستہ ہے ہاں ہر چیز میں جیسے آپ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کا ایک زاویہ فضول خرچی کی طرف جاتا ہے ایک خدہ اچھا کنجوشی کی طرف آتا ہے ایک درمیانہ جسے سخاوت کہا جاتا ہے نا یہ تو لحاظ حرماتے ہیں حاطظ میں سیدھا راستہ میانہ راوی اعتدال والا راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے اور یہی دعا ہم نے علم شریف میں بھی اللہ تعالیٰ خود نے کرنے کا نیک حکم دیا کہ اہ دن المستقیم المستم شریف میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں اہ دن سراۃۃ المستقیم اے اللہ سراۃۃ المستقیم کی جانب ہمیں رہنمائی حرما اور اس میں یہ دعا کریں وہ اللّمت علی توحی کر حن اور یہ دوسرا ہے سبھی سے مربوط یعنی اللّمت علسرات المستقیمت علی قَََ اے اللہ سیدھے راستے کو ہمارا راستہ قرار دے, دے ہماری سوچ ہماری فکر ہماری رفتار ہمارے گفتار ہمارے اعمال ہمارے دنیاوی امور عخرب امور ہر چیز اس راہ پہ ہو جس پر چل کر اللہ راضی ہو اس کے رسول راضی ہو ہاں جی اس کے فرشتگانِ لاہی راضی ہو اس کے سالے بندے راضی ہو ہاں جی تاکہ جو ہے اس کا صحیح کل قمت میں وہی اعمال کندار ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے کیونکہ رضا نگر میں المستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے اگر آپ کی جو ہے دنیائی کام محنت و عبادت بندگی بھی اللہ کے راستے میں نہ ہو سراعت المستقیم پہ نہ ہو آپ اس پر نہ ہو تو آپ جتنا جو ہے نیک عمل کرتے چلیں گے وہ نیکی نیکی نہیں ہوگا وہ اللہ صاحب کو دور کرے گا وہ عمل قبول نہیں ہوگا ہاں جی وہ مردود ہوگا وہ عمل لہذا سیدھے راستے پر ہونا یعنی اللہ کے راستے پر ہو کر اللہ اور رسول کی تعلیمات کے زندگی میں روشنی میں ہماری زندگی ہوگا تو ہم کامیاب گھمران ہوں گے سیدھے راستے پر ہو کر ہے نیو آپ نے جہاں جانا ہے ہاں جو اس کا آپ کا راستہ صاف ہے راستہ کلیئر ہے منزل واضح ہے آپ نے اسی راستے پہ چلیں گے نا سیدھے راستے پہ چلیں گے تو منزل اور مقصد تک پہنچیں میں اگرچہ آپ کچھوے کے رفتار سے بھی جائیں آرام آرام سے بھی جائیں بالآخر آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ نے نا راستے پہ چلا گیا منحرف راستے پہ چلا گیا تو جوں جوں آپ آگے چلے گا اتنا ہی منزل سے آپ دور ہوتا چلے گا آپ منزل پہ نہیں پہنچے گا لہذا سیدھا راستے کی توہی اور ہماری زندگی کی تمام صحیح و کوششیں عبادت بندگی سب ہاں جی ہمارے عقائد ہمارے عمل ہماری ہر چیز جو ہے سیدھے راستے پر ہو تو آپ روز بروز بر منزل سے قریب سے قریب تر ہوگا اللہ سے بھی قریب سے قریب تر ہوگا اگر سیدھے راستے سے ہٹ گیا تو جو ہے آپ روز بروز بر اللہ سے دور ہوتا جائے گا منزل سے دور ہوتا جائے گا اور گمراہ سے گمراہ تر ہوتا جائے گا لہٰذا سراعت المستقیم پر قائم رہنے کی دعا نہایت ضروری ہے زنگرہ میں ہاں جی شدت کے ساتھ ضرورت ہے تاکہ آپ نے جو کچھ محنت اس دنیا میں کیا وہ فائدہ مند ہو بار آور ہو اور وہ کل آپ کے نجات کا ذریعہ ہو اس لیے دوسری دعا یہ کہ اللہ عنہ بسراعت المستقیم تریکن اللہ سید راستے کو ہمارا راستہ قرار دے اور آگے تیسری دعا فرماتے ہیں اے اللّہ و اوصلنا یعنی اے اللہ اوصلنا الا مقاصد دینا اوصلنا اوسلا یوسلو عیسالوں کے معنی پہنچانے کے معنی میں ملا دے پہنچانے کے معنی میں تو او اے اللہ ہمیں پہنچا دے ہمیں ملا دے ہمیں پہنچا دے ہاں جی الا مقاصد دینا. مقاصد جو ہے ہاں جی قصدہ یک سدو دن سے مقاصد کا سر قص کاروزوں میں معنی جاننے کے معنی میں ارادہ کرنے کے معنی میں دل میں سوچنا رخ کرنا بنانا یہ سارے معنی کے لغت میں قصد کا معنی بھی ارادہ نیت مقصد روی یہ سب بہت سے معنی کے لیکن یہاں مراد جو ہے مقاصد یعنی کیا معنی ارادہ کیے ہوئے معاملات اور امور مقاصد نیت کیے ہوئے معاملات اور امور خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو یا دنیاوی ہو اس معنی میں ہے تو اوسل نہ لام مقاصد یعنی آپ ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچنا کام اچھا ہے نیک ہے سب کچھ ہے لیکن وہاں تک جب تک اللہ کو نہیں پہنچائیں گے اللہ کو آپ کے مقصد اور منزل تک پہنچانے میں مدد نہیں فرمائیں گے ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں لہذا اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ وسلم ہمیں پہنچا دے اللہ مقاصد نہ جن جن نیک کاموں کا ہم نے ارادہ کیا ہے ہاں جی آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ آپ کو نماز کی توفیق دے دے آپ کو ہاں اس مقصد تک پہنچا دے کوئی بھی نئے کام کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ منزل مقصد ہاں جی آپ اپنے بچے کو ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچانا چاہتے ہیں آپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں عالم دین بنانا چاہتے ہیں اللہ کے ایک مقرب بندہ بنانا چاہتے ہیں یہ سب ہماری خواہشات ہیں یہ سب ہمارے ارادے ہیں نہتے ہیں اور وہاں تک پہنچانا اور کامیاب کرنا تو اللہ کے حاضم نہ حضرت لہذا دعا کر دے اللہ اصل نہ ہمیں پہنچا دے علا مکاسی دینا ان تمام کاموں تک ان تمام معاملات اور عموماً میں جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے اے اللہ ہمارے ارادوں کو عملی ہونے دے اور ان میں ہمیں کامیابی کامانی عطا کرے اور ہمیں ہمارے مقاصد تک ہمیں پہنچا دے ہمیں جن کا ہمیں ارادہ کیا ہے اس تک ہمیں پہنچا دے اس تک ہمیں ملا دے یہ تیسری دعا چوتھی دعا جو ہے دعا کرتے ہیں و تو فالینا ان نگ انتھر توا و رہیں طباعیتو جو ہے رجوع کے معنی میں ہاں جی رجوع توبے میں یہ ہوتے اللہ اپنے رحمت سے ہمہ بندے کی طرف دیکھتا ہے بندہ اپنے گناہوں کے کی مغفرت کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کو لے کر اللہ کی درگاہ میں جھکتے ہیں یا اللہ یہ گناہ گار یہ خدا کار شرمندہ بندہ نادم ہوں اور تو میرے گناہوں کو بٹھ جائے بول کے اللہ اپنے لطف و کرم سے رحمتوں سے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے اس التجا کو قبول کر لیتے ہیں اس حاجریش کو اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں اور یقیناً گناہوں کے بخشش کا طاقت پاور صرف اللہ کے ہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں ہاں جی لہٰذا اللہ ہی سمیشہ اس کے رحمتوں کا جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں عادیث میں آتا ہے کہ پہ اللہ خود فرماتا ہے طوبۃ البدر فرماتی طوبۃ العبد بین توبتین من الرحمٰ من اللہ بندے کے توبہ اللہ کی دو توبوں کے بیچ میں ہوتی ہے کیا مطلب ہے یہ مانا کیا ہے اللہ پہلے نگاہ رحمت فرماتا ہے گناہ گار بندے پہ اور اس کی اس نگاہ رحمت کے نظر میں بندے کو بہت زیادہ اپنے اندر شرمندگی محسوس ہوتا ہے ندامت محسوس ہوتا ہے ہاں جی اللہ سے شرم کرنے لگتا ہے اپنے گناہ بار بار یاد آتے ہیں تو پھر جب یہ گناہ بار بار یاد آتے ہیں، ندامت کا احساس شدت اختیار کر لیتا ہے پھر بندہ توبہ کر لیتے ہیں ہاں جائے گر گرا کے اللہ کی درگاہ میں بخشش مانتے ہیں اور کہتے ہیں او من فرز دنو الا اللہ اے اللہ تیرے سے کون میرے گناہوں کو بخشیں گے کون میرے گناہوں کو بخش جا سکتا اور قیامت کے اس عظیم میدان میں جہاں کیا اولین و آخرین جمع ہے وہ ہم اس دن کے ذلت و خالی سے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے کون بچا سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو بخش جب بلکہ کے بندہ فریاد کرتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں ہاں اپنے گناہ پر کیے وہ گناہ پر نادم ہو جاتا ہے ہاں جی اور اللہ کے حضور میں سچا وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ آئندہ میں یہ گناہ سے نہیں کروں گا تو اللہ جب اس کے دل دیکھتا ہے کہ بندے نے سچائی سے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے تو اللہ دوبارہ رجوع فرماتا ہے دوبارہ اللہ کے رجوع اللہ توبہ فرماتا ہے بندے کی طرف ان کہ میں پھر اللہ اپنے رحمت سے بندے کی طرف چشم رحمت ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اس کی توبے کو قبول کر لیتے ہیں پھر اس کو اللہ یہ توفیق دیتا کہ اس کے بعد اس کی زندگی اچھے راستے پر ہے اب وہ وہ تمام گناہوں کو چھوڑ چکا ہوا ہے اس کی زندگی میں اب تبدیلی آ چکی ہے اب وہ برے کاموں سے نفرت توبہ قبول ہونے کی علامت یہ اب وہ ان برے کاموں سے دور بھاگتے ہیں ان سے شدید نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس کے رخ اب اچھے کاموں پہ اس کے اخلاق میں تبدیل آ گیا اس کے کردار میں تبدیل آ گیا اس کے دوستوں میں تبدیل آ گیا پہلے برے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اب جو ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے لگا سالے لوگوں کے ساتھ رہنے لگا پہلے برے کام کرتے تھے اب اچھے کام کرتا تھا اب نماز صلاح سو ہر کا پابند ہو جاتے ہیں ہاں جی تو لہٰذا وہ اپنی زندگی میں اللہ کے طرف دوسری توحبہ جب ہو جاتا تحبہ قبل فرماتے ہیں تو بندے کے اندر مکمل تبدیلی آ جاتی اور بندہ اللہ کی طرف جھکتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں سے وہ ہمیشہ نادم رہتا ہے شرمندہ رہتا ہے ہمیشہ اللہ کی درگاہ میں شغفار کرتا رہتا ہے اور جو ہے ہمیشہ نیک کاموں میں آگے صفح اول میں جانے کی کوشش کرتے ہیں ہر نئے کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اپنے کردار میں مکمل تبدیلی لاتے ہیں یہ اس کی توبہ قبول ہونے کے دعا ہے علامت ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ تو اللہ تو ہمارے توبہ قبول فرما ان کا شک تو انتو ہی اطواء الرحیم یعنی بہت زیادہ طبع قبول کرنے والا اور نہات مہربان ہیں طواب جو ہے طواب یہاں فرمایا بندے کی سبت بھی ہو سکتی اللہ کے سفت بھی جیسا قرآن لغاز میں فرماتا ہے بندے کو طواب کب کہا جاتا ہے العبد القشیر توبت وہ بندہ جو جو بار بار اللہ کی رہتا ہے ہاں جی بندے کا حلطے بار بار پلنے لگے کیا بندے کے اندر وہ بہت گناہ گار ہے کار ہے تو وہ کیا کہتے ہیں غزال کے بھی ترک ہے کل لظم بن کلواطن بعض ضرور بھی الگ ترتی ہوئی ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے روزہ بھی نہیں رکھتا ہے ہاں بجے اخلاقی برائیاں بھی ہیں تو وہ جو ہے اب اس کے اندر وہ احساس شرمندگی آ ہے تو وہ روزانہ ایک ایک گناہ کو چھوڑتے جاتے ہیں ایک ایک گناہ کو چھوڑتے جاتے ہیں اور ایک ایک نیکی اضافہ کرتا جاتا ہے اور اس طرح ایک وقت اس کے اندر مکمل تبدیلی آ چکا ہوتا ہے اور وہ جو ہے مکمل اب وہ تمام گناہوں کو چھوڑ چکا ہے اس کے اندر مکمل اچھائیاں آ گیا اسی اس وقت بندھے کو بولتے ہیں یہ بندہ طواف ہے بہت زیادہ توا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی طواف کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لے کشرت دل قبول ہی توبہ طلۂ بازی حالن بعد ہالن اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے قبول کو بار بار جو ہے بندے کے حالات قبول فرماتے ہیں بندے توبہ کو بار بار قبول فرماتے ہیں بندے سے ایک غلطی ہوا توبہ کرتے ہیں پھر قبول کرتے ہیں بندے سے پھر غلطی ہوا توبہ کیا بندہ نے رجوع کیا اللہ سے اسفار منگا پھر قبول کرتے ہیں بندے کی گناہوں کو بار بار قبول کرنے والا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو طباف کہا جاتا ہے بندے پر بار بار رجوع فرمانے والا آخر میں پھر فرمایا بے رحمت کہ یہ ارم الرحمین اے نے یہ چار چیزیں تج سے مانگا ہے یہ سب تو ارمر رحمین ہے تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تیرے رحمت کا واسعہ مجھ سے دعا کو قبول فرما تو اس دعا کے اندر زن چار چیزیں اللہ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں جی نئے کاموں میں کامیابی کو اور اپنی توحے کو ہمارے ساتھی بنا دے اور ہر میدان میں ہمیں کامیاب رکھے سیدھے راستے کو ہمارا راستہ کلا دے تاکہ جو ہے ہمارے زندگی کی کوششیں ایسے ضائع اور رائے نہ ہو اور اے اللہ ہمیں ہمارے, ہمارے ہر مقصد میں اور تمام کام جس کا نے کاموں میں جس کا ہم نے انجام دینے کا ارادہ کیا ہے اس کو ہمیں وہاں تک پہنچا دے اس میں ہمیں کامیابی عطا کر دے کامرانی عطا کرے اور اے اللہ ہماری توحفہ قبول حرما کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت مہربان ہیں اور یہ اللہ میں نے جو کچھ تم سے یہ چیزیں مانگا ہے یہ میرا تیرے اوپر کوئی احسان کی وجہ سے میرے کسی بڑے نیک عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ چونکہ تو ارحم الرحمین ہے تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے لہذا تیرے رحمت کا واسطہ دے کر رحمت کا اللہ تیرے رحمت کا واسطہ دے کر رحمت کے وسیلے سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ میری ان دعاؤں کو قبول کرے اور یہ میری جن مشکلات کو حل کرے تو میری بھی دعا ہے اے اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو خلوص کے ساتھ پڑھتے رہنے کی آجزے کے ساتھ پڑھتے رہنے کی آجزے کے ساتھ اللہ کے درگاہ سے ان دعاؤں کو مانگنے کی اللہ ہم سب کو تمام کو توفیعت ہو